علم تفالو اور اگر تم ایسے نہیں کرو گے فاضن تو یاد رکھو پھر کیا ہوگا اعلان بے ہر بم اللہ اللہ تعالی سے وہ رسول اور اللہ کے رسول سے ایک جنگ کی قسم تم نے شروع کی لوگوں کو ستانا لوگوں کو تنگ کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں اسی لیے یہ جو مربی ہوتے ہیں نا تربیت کرنے والے یہ غور نہیں کرتے بچے جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں بارہ تیرہ برس ایسی عمر میں تو بچپنا ہوتا ہے نا ہم کو ادھر ادھر کئی پتھر پھینک دینا کسی کے دروازے پہ گھنٹی بجا دینا کسی کو تنگ کرنا خاص طور سے اس عمر میں بچوں کو بچانا چاہیے سمجھانا چاہیے کہ خبردار کسی کو تنگ نہیں کرنا ہوتا یہ ہے کہ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے کبھی کبھی تنگ کرتا ہے اور کسی کی بد دعا لگ جاتی اگرچہ اللہ معاف بھی کرتا ہے مگر کبھی کسی کی بد دعا لگ جاتی ہے اور زندگی بھر پھر بیٹھا رہتا ہے اس لیے یہ جو یہ جو چیز ہے اس میں ایک اللہ نے جنگ کا کیوں کہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سود خور وہ ستاتا رہتا ہے اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدے اٹھاتا ہے بلیک میل کرتا ہے نو بے ہر بمن اللہ و اور یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرو گے لوگوں کی کسی مجبوری سے آدمی فائدہ نہ اٹھائے اصول کی بات ایک آدمی ایک چیز بیچنے کو آیا اور کہتا ہے صاحب یہ چیز دو سو کی لے لیجئے میرے گھر میں بیماری ہے مجھے پیسے چاہیے اور پتہ ہے کہ یہ چیز پانچ سو روپئے کی ہے کبھی بھی آدمی اس سے دو سو میں نہ لے پوری قیمت یا تو ادا کرے اور یا بتا دے کہ میں اس کو نہیں خرید سکتا کسی کی مجبوری سے کبھی فائدہ نہ اٹھائے یہ چیز بڑی مہنگی پڑتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو عادت پڑ گئی برے کاموں کی اور وہ اپنے گھر سے نکلا زلقفل اس کا نام تھا رات کو نکلا اور ایک خاتون اسے مل گئی تلاش کر رہا تھا تو جب اپنے گھر اسے لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرمائے آپ نے کہا جب اس نے اسے لٹایا تو اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی اور اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے تو اس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو اس نے کہا اس بات کو جانے دے اور نے جو کرنا ہے کر لے اور پیسے مجھے دے دے ساٹھ روپے جو اس زمانے کے تھے اس پہ سودا اس کا طے ہوا اس نے کہا نہیں تم بتاؤ رو کیوں رہی ہو اس نے کہا اس بات کو چھوڑ دے اس نے پھر اسرار کیا اس نے کہا میں نے کوئی ظلم کیا ہے اس نے کہا کوئی ظلم نہیں اس نے کہا میں نے جبر کیا اس نے کا کوئی جبر نہیں اس نے کہا پھر روتی کیوں اس نے کہا اگر میرے گھر میں اپنے بچوں کے لیے ایک دانہ کسی خوراک کا باقی ہوتا تو میں یہ بری حرکت کبھی نہ کرتی ہمارے ہاں ایسا پاکا آگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے کپڑے پہنے اور ساٹھ روپے اس کے ہاتھ پہ رکھے اور اس سے کہا چلی جاؤ میں تمہاری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تو اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کو بلایا اور اللہ نے کہا اس نے اتنی اچھی یہ بات کی ہے کہ ہم اسے ضرور توبہ کی توفیق دے دیں گے اور پھر اس کی توبہ کی توفیق ہوئی اور تین دن بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے دروازے پہ لکھ کے آؤ کہ غفر اللہ للکفل اللہ نے اس کو معاف کر دیا خدا نے بخش دیا یہ ہے چیز اسی کے بالکل برعکس دیکھو جو لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اتنی بری حرکت کرتے ہیں کہ اس کی نحوست انہیں دیکھنی پڑتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر محسوس ہوتی ہیں اب جب آتی ہے نا سختی پھر سوچتا ہے کہ میں نے ایسی حرکت کون سی کر دی کدھر،, کدھر پھنس کیا ہوں کدھر سے مصیبتیں آ رہی ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم نے کسی کی مجبوری سے جو فائدے اٹھائے تھے اب یہ اس کی نحوست پڑ رہی اس لیے ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی تربیت کرے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتے کسی کو ناحق تنگ نہیں کرتے یہ سود میں یہی چیزیں فاظنوا ہوں بھی من اللہ رسول اور انہیں کہو اگر تم ایسے حرکتیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرو گے وہ ان تم اور اگر تم توبہ کر لو فلکم تمہارے لیے ہیں روس و اموال تمہارا اصل مال راس کہتے ہیں سر کو اور روس اس کی جمع ہے تو تمہارے مالوں کے سر یعنی اصل مال راسل مال جسے کہتے ہیں وہ تمہارا ہے سو روپے دیے اور اس پہ ایک سو تین روپے سود وصول کرتا رہا اب توبہ کر لی تین روپے چھوڑ دے اور اپنا اصل مال یعنی سو روپے وہ آدمی واپس لے و تم تم پلکم روس اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل مال تمہارا تمہیں واپس ملے گا لا منا نہ تم ظلم کرنا ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے دونوں چیزوں کو اللہ نے محفوظ کر دی کہ نہ تم ظلم کرنا اور نہ تم پر ظلم کیا جائے تم تو ظلم کر رہے تھے سو کے ایک سو تین لے کے اور اگر یہ کہیں کہ سو بھی نہ لو تو یہ تم پہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے زیادتی ہے جو اصل مال ہے اپنا واپس لو یہ ہے اعتدال یہ ہے بالکل ایسی راہ جو درمیان کی راہ اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے دونوں طرف کو بیلنس کر دیا نا کہ نہ تم ظلم کرو نہ وہ ظلم کریں لا لموں ولا ولاز